لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ آمنا کہیں گے تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا اور اللہ یقینی طور پر جان لینا چاہتا ہے کہ آمنا کہنے میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا آپ سارے معاشرے میں عزیز عزت والے تھے لوگوں نے آپ کی بے عزتی شروع کر دی آپ سب سے زیادہ سمجھدار تھے لوگوں نے آپ کو مجنون کہنا شروع کر دیا آپ سب سے زیادہ قریب تھے لوگوں نے آپ کو دور کر دیا لوگ آپ سے محبت کرتے تھے انہوں نے آپ سے نفرت شروع کر دی اب ان سے زیادہ اٹریکشن اور جادبیت کس میں ہو سکتی ہے اس قدر میٹھی زبان اس قدر موجزات اس قدر اخلاق کا اچھا ہونا اور اس قدر رب عید کی تائید اور اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ جان کے دشمن بن گئے ہیں تو آج بھی اگر کوئی اس راستے پر چلے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہو تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اس کا طریقہ اس کا راستہ درست ویسے نہ ہماری دعوت اس لیول کی ہے اور نہ ہماری آزمائشیں اس لیول کی ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جاذبیت اور جبریل امین کی تائید اور رب ربیز الجلال کی تائید اور موجزات کا ظہور اور قرآن کا نزول اس کے باوجود حالت یہ ہے کو اکولو ن جنون کہتے ہیں نوتب اللہ دیوانہ ہے اس کی عقل ٹھیک نہیں صحابہ کرام کو قتل کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے بارے میں انعام رکھ دیا گیا کہ جو ان کو شہید کرے گا اس کو سو اور دیے جائیں گے ابھی تک تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ایسا ابھی تک تو پروٹوکول ہی ملتا رہا ہے ابھی تک تو عزت اور احترام ہی ملتا رہا ہے جب انسان کو توقع کسی پریشانی کی ہو اور وہ پریشانی نہ آئے تو خوشی ہوتی ہے اور اگر توقع ہو اور پریشانی آ جائے تو پریشانی نہیں ہوتی اور جب توقع نہ ہو اور پریشانی آ جائے تو پھر انسان پریشان ہو ہمیں اس بات کی توقع رکھنی چاہیے ہم اس زمانے میں غریب لوگ ہیں پیسے کے بھی غریب ہیں پاکستان میں دین کا نام لینے والی تنظیمیں ان کے اپنے بینک ہیں ایک نہیں دو نہیں پانچ بینک ہیں ایک تنظیم کے اور اس قدر چندہ جمع ہوتا ہے کہ رمضان کے آخر میں بینر نکل لگا دیا جاتا ہے کہ ہمیں اب مزید کی ضرورت نہیں رہی ہے تو پیسے کے حساب سے بھی غریب ہیں اور عثمانے میں بھی غریب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد علسلام وہ غریب و غریبا, و و غریباً علی اسلام غریب الوطنی میں شروع ہوا تھا غریب الوطنی کی طرف لوٹ جائے گا اور جو غریب الوطن ہوں گے ان کو میں محمد جنت کی مشارت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم غریب الوطن کون ہوتا ہے جو اجنبی نظر آئے معاشرے میں مس میچ ہو سارے اور طرز کے اور یہ اکیلا ہی اور طرز کا نہ ان کا عقیدہ ان سے ملتا ہے نہ ان کا منج ان سے ملتا ہے نہ ان کا لباس ان سے ملتا ہے نہ ان کی شکل ان سے ملتی ہے یہ معاشرے میں مس میچ ہے اس کو لوگ نان سٹیٹ کہہ دیتے ہیں یہ غریب الوطنی یہ باعث برکت ہے مبارکباد کی مستحق ہے پر اسلام ایک وقت آئے گا اسلام پر عمل کرنے والے معاشرے میں عجیب سمجھے جائیں گے غریب الوطن نظر آئیں گے اور میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں تو عزیز بھائیوں کسم فرسی کا زمانہ ہے قلت اور رجال کا زمانہ ہے غربت کا زمانہ ہے یہ مت دیکھو کہ اس وقت پوری دنیا کے کافر ہم ہمیں ایک کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں یہ دیکھو کہ آج تک ہمیں یہ موقع ملتا رہا ہے وہ کتنی تعجب کی بات ہے اب تک ہمیں اپنی تمام ایکٹیویٹیز پر عمل کرنے کا موقع ملتا رہا ہے میں کئی ارب لوگوں کو ملا اپنی نشاطات بتائیں تو وہ کہتے تھے تم غلط کہہ رہے ہو ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی ایک ٹکڑا ایسا ہو جس میں ادھر قرآن کی آیت پڑھو ادھر عمل کر لو ادھر حدیث پڑھو ادھر عمل کر لو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تم غلط کہہ رہے ہو کہ ہمارے ملک میں قرآن و سنت پر عمل کرنا ممکن ہے ایسا ہو نہیں سکتا تو جو اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رب ربیع جلال نے راستے دیے وہ تعجب کی بات ہے ساری دنیا کا آپ کو ٹارگٹ کر لینا اور ڈیڈ لاک لگا دینا کہ یا پاکستان بچا لو یا آپ کو بچا لو ایک بچے گا دو نہیں بچیں گے یہ تعجب کی بات نہیں ہے یہ وہ دن ہے جس کا انتظار تھا یہ وہ دن ہے جو تھا مخالفین کے لیے بھی یہ دن کا انتظار تھا تاکہ ہم اس دن خوش ہوں اللہ اکبر کہ اچھا ہوا ان کے ساتھ ایسا ہوا ہمارے لیے بھی اس دن کا انتظار تھا کہ ہم اتنا کام کریں اس قدر کام کریں کہ ساری دنیا اس کے کفر اس کی ٹیس محسوس کرے اور اللہ کا فضل ہوا ادھر حافظ صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی کہ تقریباً بیس منٹ بعد ٹرمپ نے ٹویٹ کی کہ یہ میری دس سالہ محنت کا نتیجہ ہے ایسے لکھا ہے نا دس سالہ محنت کا نتیجہ ہے بتا دیا کہ یہ اندرونی معاملہ نہیں ہے یہ بیرونی معاملہ ہے ہمارا پروگرام لوکل نہیں ہے جس گاڑی کو کراچی جانا ہوتا ہے نا وہ ہر سٹاپ پر نہ رکتا ہے اور اسے کوئی جھگڑنا چاہے تو وہ کہتا ہے چھوڑو یار میرا وقت کم ہے میں نہیں جھگڑتا اس کے ساتھ اور جس کی لوکل گاڑی ہوتی ہے وہ ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہو کر کہتا آؤ میں کرتا ہوں مقابلہ تیرا یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان اسلام کا نام لینے والے کچے پلے جیسے بھی ہیں ہم ان سے جھگڑتے ہیں ہر فرقے کی سوئی کہیں نہ کہیں آ کر کے رک جاتی ہے وہ ایسا اس کے پیچھے میری نہیں ہوتی اس کے پیچھے پڑو گے تو نکاح ٹوٹتا ہے ہمارا نہیں ٹوٹتا لگ بھگ سے ہم نے پکا کیا ہوا ہے یہ لوکل پروگرام ہے یہ علاقائی سوچ ہے یہ نیچ سوچ ہے اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو اور آپ کے امیر کو آفاقی سوچا تھا لوکل پروگرام نہیں ہمارا ہم بات کرتے ہیں تو لوکل لوگوں سے نہیں کرتے جن سے کرتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا کام کرنے کی توفیق دی کہ بڑے بڑے دنیا کے بدماش کافر اپنے آپ کو سپر میسی کا دعوی کرنے والے وہ شرم کا مقام ہے ایسی جماعت ایسی تنظیم جو اپنے ملک میں دو فیصد بھی نہیں ہے اور تو سارے دنیا کا بدماش کہنے والا اس کی بات کر رہے اور کہتے دس سال لگ اس مجھے مطلب تیرے پلے ہی کچھ نہیں تو کاہے کا سپر طاقت بنا پھرتا ہے کہ ایک ملک اور اس کے اس میں بھی ایک جماعت اور جو جن کی اسٹرینتھ ہے ایک دو فیصد ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے تجھے دس سال لگ گئے اور دس سال تو تجھے آئے کو نہیں ہو گئے کیسے دس سال لگ گئے ہاں کہتا ہے ان کو تلاش کرنے میں لگ گئے وہ تو جمعہ پڑھاتے ہیں ہر جمعہ پڑھاتے ہیں اللہ کے فضر سے کیسے تلاش کرنے میں لگ گئے تو میرے عزیز بھائیوں مجھے حدیث یاد آ گئی صحیح بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہیرکل کو خط لکھا رومیوں کا بادشاہ تھا وہ بھی عیسائیوں کا سب سے بڑا بادشاہ اور اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا تھا اس نے کہا کہ جاؤ مارکیٹ میں دیکھو کوئی تجارتی کافلا اگر حجاز سے آیا ہو تو ان کو میرے سامنے لاؤ انہوں نے جا کر دیکھا ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا کافل مال تجارت لے کر آیا ہوا تھا ان کو لے کر وہ آ بڑا مشہور واقعہ اپنے بچپن میں نصاب میں پڑا ہوگا ہرکل نے پوچھا وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں کیا اس کی نسل میں کوئی بادشاہ تو نہیں تھا اس کے ساتھی غریب ہیں امیر ہیں یہ سارے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے بعد بادشاہ کہتا ہے اگر تیری باتیں درست ہیں تو وہ دن آنے والا ہے کہ میرے قدموں کے نیچے زمین کا وہ مالک ہو پھر کہتا ہے اپنے وزیروں مشیروں کو ادھر آ جاؤ جمع کر لیا اس کو کسی کو بھیجا جاؤ دربار کے سارے دروازے بند کر دو بند کر دیے کہتے ہیں تم کوئی کامیابی کا ارادہ رکھتے ہو کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنی کابینہ سے کہتے ہیں کہنے لگے جناب بالکل کامیاب ہونا چاہتے ہیں یہ کون ہے جو رب کہلواتا ہے جس کو سجدہ کرتے تھے لوگ اور رومیوں کا اس وقت ایران اور روم دو سپر تاکتے تھے جیسے آج روس اور امریکہ کو لوگ سپر مانتے ہیں میں تو اپنے رب کو سپر مانتا ہوں اور یہ ان میں سے ایک اور ایرانیوں پر یہ غالب آ چکے تھے ساری دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت تھی اور اپنے آپ کو رب کہہ اور لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے کہتا کامیاب ہونا چاہتے ہو جی بالکل ہونا چاہتے ہیں کہنے لگے کہنے لگا پھر اس نبی کی پر ایمان لے آؤ کامیاب ہونا چاہتے تو ان پر ایمان لے آؤ وہ سارے وزیر وہاں سے بھاگے ایسے بد کر آگے گئے تو دروازے بند تھے کہتا واپس آؤ واپس آؤ میں تو تمہیں تمہارا اپنے دین پر ایمان چیک کرنا چاہ رہا تھا میں تو تمہاری اپنے دین پر سختی چیک کرنا چاہ رہا تھا میں یہ تھوڑا چاہ رہا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ بات بدل گیا حضرت اللہ کافر نے باہر نکلے دربار سے تو آپس میں اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں لقد امر امر ابن ابھی کبشا تھا من کبن الاصفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا کہتا ابن ابھی کبشا کا معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ان سے ڈر رہا ہے ابھی ٹرمپ ڈر رہا ہے کہ نہیں کیا آپ کو کبھی فکر ہوئی ہے کہ امریکہ میں کس کو پکڑا گیا ہے روس میں کس کو گرفتار کیا گیا ہے یا ہمارے کسی بادشاہ کو ہمارے کسی وزیر کو کسی صدر کو کبھی خبر بھی ہوئی ہے کہ کس کس ملک کی کس کس تنظیم میں کس کس کو پکڑا گیا نہیں پکڑا گیا ہمیں کبھی کسی کی فکر ہوئی ہے ہندوستان میں کون کس کو پکڑا جاتا ہے اور کوئی فکر ہی نہیں اور وہ وہاں بیٹھا اس کو فکر ہے اس مطلب وہ ڈرتا ہے اس وقت کا رومیوں کا بادشاہ محمد رسول اللہ سے ڈرتا تھا صلی اللہ رسول اور اس کو تو ہم نے ختم نہیں لکھا ارے وہاں بیٹھا ڈر رہا ہے کام کرنے کا مزہ آیا نا اللہ اکبر ایک میزائل کے ساتھ اگر ایک جہاز کو گرا دیا جائے اور جہاز گر جائے تو پھر فوجی نعرے مارتے ہیں نا اللہ اکبر ہم نے جہاز گرا دیا کبھی کسی نے اس مہنگے میزائل کے ختم ہو جانے پر افسوس کیا ہے کہ دس لوگ تو جہاز کے گرنے کی خوشی کر رہے ہیں اور ایک بیٹھا پریشان ہو کہ میزائل ضائع ہو گیا میزائلوں کے ضائع ہونے پر کبھی کسی نے گمی نہیں کی ٹارگٹ کل ہونے پر خوشی ہوا کرتی ہے اگر آج آل کفر آپ کو آپ کی کاروائیوں کو آپ کے دعوت و جہاد کو آپ کے ریلیف کو آپ کے منہج کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور وہ اس سے پریشان ہے تو ٹارگٹ کل کر کے اگر آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے تو اپنی تکلیف پہ پریشان نہ ہو اس بات کو انجوائے کرو کہ آپ نے پوری دنیا میں کام کیا, کیا, کیا؟ یہ تو ہونا ہی تھا موسیٰ علیہ اسلام کو اللہ تعالی نے فرعون کے گھر میں پالا نا خوشی کی بات ہے لیکن چند گھنٹوں کے لیے دریا کے حوالے بھی تو کرنا ہی پڑا تھا نا تو کیا چند گھنٹوں کے لیے دریا کے حوالے کرنے پر غم کرو گے یا ان کے بادشاہ کے گھر میں پالے جانے کی خوشی کرو گے یہ تو اللہ کی سنت ہے یہ تو اللہ کی سنت ہے یہ تبدیل نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا اتنا پریشان کیا کہنے لگے ابو طالب آپ آب کا چچا تھا دیکھو بھائی اب یہ دونوں کام نہیں چلیں گے یا ہمیں رکھ لو یا اپنے بتیجے کو رکھ لو جو آج ہمیں کہا جا رہا ہے سیم کنڈیشن آپ کے ملک کو کہا جا رہا ہے یا ان کو رکھ لو یا ہمیں رکھ لو اگر ان کو رکھنا ہے تو پاکستان بلیک لسٹ ہوگا اور ہم سے کتا تل کی ہو جائے گی کیا ہو جائے گا مکاتا ہو جائے گا بائکاٹ ہو جائے گا اور اگر ہمیں رکھنا ہے بلیک لسٹ نہیں ہونا تو پھر یہ نہیں چلیں گے ایف اے ایف والے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم جو پاکستان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہا مطلب یہ ساری باتیں ادھر ادھر کی ہیں اصل میں تو ہم اس جماعت کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے اور وہ سمجھ نہیں رہا اب وہ سمجھنے لگ گیا اب آہستہ سے سمجھنے لگ گیا مکے والے کہتے تھے ابو طالب تو تودھری آدمی ہے اور ہاشمی ہے کابت اللہ کا رکھوالا ہے تیرا ہم احترام کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کہ جناب تو اس کو بھی بغل میں رکھے اور ہمارے ساتھ بھی دوستی چلے یہ نہیں ہو سکتا یس نو میں جواب دو اپنے بتیجے کو ساتھ رکھو یا ہمیں ساتھ رکھو بس کہنے لگے یہ میرا بتیجا میں تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا کہا پھر ٹھیک ہے آپ اپنی گھاٹی میں چلے جاؤ کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا آپ پیسے لے کر آؤ گے تو آپ کو سودا نہیں ملے گا اور آپ کو کوئی آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں کرے گا کوئی رشتہ نہیں کرے گا ہر طرح کا معاشی معاشرتی اقتصادی اجتماعی ہر قسم کا مکاتا بائکاٹ کریں گے تین سال تین سال ایسی جیل کاٹی جس میں پکی پکائی دال نہیں آتی ان میں ایک صحابی کہتے ہیں میں رات جا رہا تھا پیشاب وشاب کرنے راستے میں مجھے پاؤں کے نیچے محسوس ہوا کہ پاؤں کے نیچے زمین نہیں مٹی نہیں کچھ اور ہے میں نے جھک کر اندھیرے میں جو بھی تھا میں نے پکڑ لیا صبح دیکھا تو وہ ایک چمڑا تھا چمڑے کا ٹکڑا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی کئی دن اس کو ابال ابال کر کھا کیا اتنی تکلیف آپ کو آئی ہے اللہ اکبر پھر ایک دو دن نہیں دو تین مہینے کی ڈیٹینشن نہیں کوئی سیف ہاؤس نہیں کوئی ایسی نہیں جہاں دال پکڑ آتی ہو جنگل ہے کوئی سہولت نہیں ہے نہ اوپر چھت ہے نہ نیچے بچھانا ہے نہ کھانے کے لیے کھانا ہے نہ پہننے کے لیے پہننا ہے اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام والد کو سمجھایا انہوں نے گھر سے نکال دیا معاشرے والوں کو سمجھایا ان کے بت توڑ دیے پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس بادشاہ سے مناظرہ ہوا بادشاہ ہار گیا کہتا ہے اس کو جلا دو آگ میں ڈال دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احساب کے موقع پر تھے دشمن اتحادی فوجیں بنا کر آیا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا ہس بھی الوکیل اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہی کہا تھا ہس بھی الوکیل ہم آج یہی کہتے ہیں حسب اللہ و نعم الوکیل ہم اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگتے ہیں لیکن اگر تکلیف اللہ کی سنت ہے اگر یہ اس راستے سے گزرنے میں پیپر دینے پڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالی سے ثابت قدمی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے ہیں اگر اس راستے میں یہ ترقیاں یہ اہداف کا حصول ان پریشانیوں تکلیفوں مصیبتوں امتحانوں کے بغیر ممکن نہیں اگر ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی نہ کوئی ریلیف دے دیا ہوتا ماتھا پوٹا ہوا ہے دانتوں بار ٹوٹا ہوا ہے چہرہ لہران ہے اور ان کا پیارا دوست آسمانوں سے دیکھ رہا ہے مگر آگے بڑھ کر ماتھے کو پھٹنے سے بچا نہیں رہا ہے اس لیے کہ اس راستے پر چلنے والوں کا امتحان ضرور ہوتا ہے اگر استثناء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا تو آپ کون ہوتے ان پر ہمارے ماں باپ قربان جائیں وہ اس لائق ہے کہ ان کو استثناء مل جاتا کسی کو اعتراض نہیں ہونا تھا ابو اگر عمر عثمان علی طلح زبیر سنو آپ لڑا کرو بڑا کرو کٹا کرو شہید ہوا کرو لیکن یہ شخصیت ہی الگ ہے ان کو مت جایا کرو لے جانا بھی ہو تو سائٹل اٹھا دیا کرو ان کو خراش نہیں آنی چاہیے کوئی ساتھی بھی اعتراض نہ کرتا لیکن میرے رب نے ان کو استعمال نہیں دی کی سنت ہے عالم تجدید سنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی اور جس طرح سکول کی کلاسیں ہوتی اسی طرح اللہ کے نزدیک انسانوں کی بھی کلاسیں ہوتی آپ ایک ساتھ میں بیٹھے مگر آپ سب کی کلاس الگ الگ کام کرنے کے بعد جب ایک سال پڑھ لیا جاتا ہے تو پھر پیپر آتے ہیں جو پیپر میں نہیں دیتا وہ پچھلی کلاس میں چلا جاتا ہے جو پاس کرتا ہے وہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے آج کچھ لوگ کہیں گے کہ مجھے بات نہیں کرنی میرے سے رابطہ نہیں کرنا مجھے ملنا نہیں حالات خراب ہیں وہ پچھلی کلاس میں جانا چاہتا ہے وہ یہ کڑا امتحان نہیں چھوٹا امتحان دینا چاہتے ہیں وہ بی اے سے میٹرک میں بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں بیک فٹ پر جائیں گے امتحان چھوٹا ہو جائے جو ساتھ رہیں گے ان کا امتحان کڑا ہوگا مگر یہ بشارت ہے کہ پاس ہو کر اگلی کلاس میں چل جائے دنیا میں انسان جس طرح وہاں ایف اے بی اے ایم اے کرتا ہے اسی طرح یہاں بھی آزمائش ہے کے امتحان پورے کرتا چلا جاتا ہے اور اگر اس راستے میں شہادت نصیب ہو جائے تو اس کی آخری ڈگری شہادت کا لفظی مانا ڈگری ہوتا ہے شہادت کو جا کر چیک کرو لغت کی کتاب میں اس کا معنی ڈگری ہوتا ہے جس کو شہادت مل جاتی ہے آخری ڈگری مل جاتی ہے پھر اس کے اگلے سارے امتحان معاف ہوگا اور جو دنیا میں شہادت نہ پا سکے پھر اس کی آخری ڈگری قبر میں ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان نقم سطف ربور اور قریبال فرمایا تمہیں قبروں میں اتنا آزمایا جائے گا جتنی بڑی تکلیف جتنی بڑی آزمائش اور امتحان دجال کا ہوگا لیکن شہید کو نہیں آزمایا جائے گا فرشتے آئیں گے پوچھنے کے لیے تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے اللہ گا مت پوچھو اس کو مجھے پتا اس کا دین کیا ہے صحابہ اکرام پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے شہید کو کیوں نہیں پوچھا جاتا فرمایا کفا و بارکت سیو فی الحال اس کے سر پر تلواروں کی چمکار اس کے امتحان کے لیے کافی ہے حضرت موسا علیہ السلام اللہ تعالی سے ملاقات کی اللہ کو دیکھنے کی چاہت کی اللہ راج کو دیکھ نہیں سکتا میں پہاڑ پر تجلی کرتا ہوں اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹکا رہا تو پھر تو تم بھی دیکھ لوگے للجبل وخر موسیٰ سائے پہا ریزہ ریزہ ہو گیا موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آنا اول من القبر سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی میں قبر سے نکلوں گا اور دیکھوں گا کہ حضرت موسا ارش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے اللہ تعالی نے ان کی تور کی بے ہوشی کے بدلے آخر کی بے ہوشی معاف کر یا وہ بے ہوش ہوا ہی نہیں یا وہ مجھ سے پہلے آ گیا تو عزیز بھائی یہ امتحان یہ تکلیفیں رائے گا نہیں ہے یہ کلاس اپر سے اپر ہوتی چلی جاتی ہے جس کا نصاب مرنے سے پہلے پورا ہو جاتا ہے اس کا نصاب مرنے کے بعد والا ختم ہو جاتا پھر سہولتیں ہی سہولتیں اور جس کا نصاب امتحانات کا دنیا میں پورا نہیں ہوتا پھر اس کو قبر میں بھی امتحان ہوتا ہے حشر میں بھی امتحان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کچھ لوگ ڈائریکٹ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں دربار پوچھے گا کون ہے تو یہ جی ہم فقیر مہاجر ہیں فقیر کیسے کہ ہم نے جائیدادیں نہیں بنائی ہمارا کوئی گھر ہی نہیں تھا مہاجر اس لیے کہ ہمارا کوئی گھر نہیں تھا جہاں رب ربیعال کے دین کو ضرورت ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے نہ ہمارا گھر تھا نہ ہمارے پاس جائیداد تھی دربار کہتا ہے ابا ہو صف تم تمہارا حساب ہو گیا کہتے ہیں کہ کس چیز کا حساب دیں ہمارے پاس حساب دینے کی کوئی چیز نہیں تھی مکان تھے نفی سبی اللہ ہماری کل جائداد وہ تیر تھا وہ تفنگ تھا وہ بھالا تھا وہ برچھا تھا وہ خنجر تھا وہ گند تھی وہ کوچ تھا وہ ڈھال تھی اور وہ بھی اللہ واسطے وقف تھی اس لیے کس چیز کا حساب دیں دربان دروازہ کھول دے گا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیقین نفیخم سمیات عام پانچ سدیاں جنت میں رہیں گے اور حساب دے کر آنے والا پانچ سو سال کے بعد پہلا آدمی اس لیے کہ یہ سارے پیپر دنیا میں پورے کر کے چلے گئے اب آگے ان کی سہولتیں ہی سہولتیں ہیں پروٹوکول ہی پروٹوکول ہے ادھر کہتے ہیں حساب شروع نہیں ہوا حساب دیا نہیں اللہ کے دربار میں پیش نہیں ہوئے جنت میں چلے گئے تو جو لوگ ڈٹے رہیں گے جمے رہیں گے موت شروع ہونے پر ہی پروٹوکال شروع ہو جائے فرمایا انتقام ہو وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب ہے پھر اس پر ڈٹ گئے آندھی آئی طوفان آیا جکڑ آیا حالات جتنے بھی خراب ہوئے وہ ڈٹے رہے جڑے رہے ملے رہے تو ترجر ولا موت کے وقت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہتے ہیں کیا ہوا دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو پریشان ہو آئندہ کیا ہوگا کور کیسی رہے گی پریشان ہو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہم اندر کے لوگ ہیں اندر کی بات آپ کو بتاتے ہیں تیرا ریزلٹ ایڈوانس میں آؤٹ کر کے بتاتے ہیں کہ تامیاب کامیاب اب شیرو بل جگ نتی لکھن یہیں سے پروٹوکال شروع ہو جا اور جو دنیا میں دنیا بچاتے رہے چمڑی بچاتے رہے دمڑی بچاتے رہے دین کو سوری کہا دنیا کو سوری نہیں کہا جو شخص کہتے ہیں نا درس میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے میں مصروف تھا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اصل میں درس میری ترجیحات نہیں تھی ورنہ درس والا بھی دوسروں کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مصروف تھا جو درس سننے آتا ہے اس کو, کو کوئی پوچھے تو فلام کام پر کیوں نہیں آیا وہ کہتا ہے میں مصروف تھا اور جو درس پر نہیں آیا وہ بھی کہتا ہے میں مصروف تھا دونوں مصروف تھے لیکن اس نے دنیا کو ترجیح دے کر درس کو سوری کہا اس نے درس کو ترجیح دے کر دنیا کو سوری کہا فرق ہے تو عزیز بھائیو دنیا والوں کی ٹیس اور ان کا پریشان ہونا ان کی پریشانیاں سچی ہے وہ ناٹک نہیں کر رہے وہ جو آپ کے خلاف ہوا وہ سچے ہوئے ہیں المون بھائی نہ ہو یا المون کما تھا المون اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تو تم نے پہنچائی ہے وہ ارجن امرا ہرجون تمہیں رب جلال کے دربار میں اس پروٹوکول کی امید ہے ان کو کسی پروٹوکول کی امید نہیں ہے اگر تمہیں تکلیف آئی ہے تو ان کو بھی تو آئی ہے اگر آپ نے دعوت کا کام کیا تو امت پر احسان کیا دعوت ہماری یہ تھی کہ مسجد میں آؤ تو سن لو اور جو زیادہ سر لگاتا ہو اس کو آخر میں رکھو اس لیے کہ لوگ تاکہ لوگ جائیں نا اور جو میرے جیسا بے سورا ہو اس کی بات کوئی نہیں سنتا تھا ہم نے انقلاب پر کیا اللہ کے فضل سے پاکستان میں دعوت کا ٹرینڈ چینج کیا کہ آج سنجیدہ گفتگو کو بھی لوگ سنتے ہیں دعوت کی سیاست یہ تھی کہ پچیسواں سالانہ جلسہ تیسواں سالانہ جلسہ سال میں ایک جلسہ کر لو دو بجے تک تقریریں جاری رہے فجر کی نواز کوئی نہ پڑے اور باقی سارا سال سو کر کے گزار دو آپ نے دعوت کو وہ ٹرینڈ دیا کہ نہیں دن میں پانچ پانچ درس ہوں گے ہفتے ہفتے کے لیے دائی وہاں رہے گا اس کا سارا خرچہ جماعت اٹھائے گی لیکن جاؤ جا کر کے دعوت کا کام کرو کوئی بھی بلائے تو جانا ہے لوگ چھوڑے ہوں تب بھی بولنا ہے پھر برانے پر نہیں لوگوں کے گھروں میں جانا ہے ان کی تعزیتوں پر جانا ہے ان کی وفات پر جانا ہے ان کے اسپتالوں میں جا کر ملنا ہے ان کے کام آنا ہے ان کے زلزلوں میں ان کے کام آنا ہے ان کے سیلابوں میں ان کے کام آنا ہے اور یہ دعوت امبیا کی دعوت ہے موسیٰ علیہ سلاۃ السلام نے ان دو عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے لوگوں کا وزن اٹھا لیتے ہیں جو کما نہیں سکتا اس کو جیب سے اس کا وظیفہ لگا لیتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ پر پہلی وحی آئی آپ پریشان ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ آتا اچھا ہی ہوا ہے برا نہیں ہوا ہے اس لیے کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تحصیل الرحیم آپ سلا رحمی کرتے رشتہ داریاں ملاتے ہیں وہ تحمر الکل لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں تک سب المحدوم لوگوں کے وظیفے لگاتے ہیں وہ کی جمع نوائب مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں ڈیزاسٹر میں لوگوں کے کام آتے ہیں کل خدیجہ کے رب کی قسم ہے نہیں ہو گئی اک اللہ بدن آپ آب کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع حضرت خدیجہ کا جو استدلال تھا آپ نے لوگوں کے ساتھ برا نہیں کیا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا رب کعبہ کی قسم یہی استجلال آج ہمارا ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا ہے تو رب کعبہ کی قسم آپ کو بھی اللہ ضائع نہیں احسن طریقے سے کام کرتے ہیں اللہ آپ کا اجر ضائع نہیں کرتا نہ دنیا میں ضائع کرتا ہے نہ آخ میں ضائع کرتا ہے میں کمزور میں میرے اندر ہزاروں کمزوریاں ہیں لیکن جن ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دے دی اللہ ان کا خون ضائع نہیں کرے گا آپ نے ریلیف کا کام کیا کسی فرقے کو منع نہیں کیا حتیہ کہ ہندوؤں کا بھی تعاون کیا پھر خاندانوں کے خاندان مسلمان بھی ہوئے آپ نے احمر اور ریڈ کریسنٹ ریڈ کراس ان کے منہ سے لکما چھین لیا وہ ڈیزاسٹر میں آتے تھے ایک روپیہ لگا کر سو روپیہ اربوں سے وصول کرتے تھے اور مسلمانوں کے بچے اٹھا کر لے جاتے اور وہاں جا کر عیسائی بنا کر واپس کرتے تھے آپ نے ان کے منہ سے لکما چھین لیا آپ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہم نے تو لوگوں کا تعاون کیا ہے اس میں کیا پریشانی ہے یہی تو پریشانی ہے تو ہم نے ان کے منہ سے لکما چھین لی اگر آپ نے کشمیریوں کا تعاون کیا چاروں طرف سے پاکستان پر تیر برستے ہیں بلوچستان کی سرحد سے ایران برساتا ہے افغانستان کی سرحد سے امریکہ برساتا ہے ہندوستان برساتا ہے چاروں طرف سے پریشانی ہے اور یہ چاروں ایک ہیں ان چاروں کا جواب کشمیر کے مجاہدین کشمیر میں دیتے ہیں اگر وہ وہاں جواب نہ دے تو پاکستان کے پاس جواب دینے کی کوئی جگہ رہتا اور وہ آج آپ کے نام کے نعرے لگاتے ہیں تو آپ کی ٹیس کو محسوس نہ کریں انہوں نے فنڈنگ کر کے پاکستان میں اپنی پروکسی کھڑی کی بلوچستان میں لوگ کھڑے کیے جو علیحدگی کی تحریک چلائے فنڈ وہاں سے آتا ہے آواران میں زنزلہ آیا ساتھی وہاں گئے چھتیں گر چکی تھی دیواریں کھڑی تھیں دیوار پر یو ایس ایڈ کا بورڈ لگا ہوا تھا اندر بی ایل اے کے شہدا کی لسٹ لگی ہوئی تھی انہوں نے اپنی پروکسیاں کھڑی کی انہوں نے اپنے لوگ یہاں فنڈ دے کر کھڑے کیے جنہوں نے دس سال آپ کو کاٹا جی ایچ کیو پہ حملہ پولیس اسٹیشن پر حملہ مسجد مدرسے پر حملہ چوراہے پر حملہ مسلمانوں کو کاٹا ان سے پیسے لے کر مسلمانوں کو کاٹا ان کی سازش کس نے نہ کم کی واللہ پاک خوج سمجھتی تھی کہ داڑیاں والوں کو ہم نہیں مار سکتے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ان کو عقیدہ کا سبق کس نے پڑھایا ان کو منحج کس نے سکھایا ان کو کھڑا کرنے کے دلائل کس نے فراہم کیے آپ کہتے ہم نے کچھ نہیں کیا اور خام کا ہمیں مارا ان کی سازشوں کی کاٹ کس نے کی اللہ سے بارہ کو تالا کا فضل جو کچھ انہوں نے سوچا اس کا جواب آپ نے دیا ہندوستان کسور کے بارڈر سے افغانستان تک رسائی مانگتا تھا وقت کے حکمران نے اجازت دے دی تھی دفاع پاکستان کی تحریک کھڑی کر کے ان کے سارے منصوبے خاک میں کس نے ملایا اس بات کی وہ ٹیس محسوس کرتے ہیں کوئی سازش وہ کرتے ہیں جواب آپ دیتے ہیں ابھی پاکستان نے کہا کہ ہندوستان سلامتی کاؤنسل کا غیر مستقل ممبر بنے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہاں اگر آپ لوگ پرانی کیفیت میں ہوتے تو یہ جواب کس کی طرف سے آنا تھا اور کسی نے جواب دیا کوئی اس لیے پوری دنیا میں سارے کے سارے کافر جو بھی ملک کے ساتھ برا سوچتا ہے وہ اپنے آپ آپ کو اپنے گلے کا کاٹا سمجھتے ہیں. انہوں نے لوگوں کو پیسے دے کر مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا آپ اس چکر میں بھی نہیں آتے آپ کہتے نہیں ہم ملک کے وفادار ہیں آپ کہتے ہو نہیں ہم اسلام کے وفادار ہیں ہم تمہارے کہنے پر نہیں آئیں گے اگر آپ کو کسی قسم کی ہمدردی ملک کے اندر ملتی ہے تو اس کی اللہ کے فضل کے بعد یہ وجہ ہے جو ہمدرد ہے آپ کے وہ نہ آپ کے ہم اپ ہیں اور نہ ہم منہج ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمدردی اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے کردار سے ثابت کیا ہے یہ ملک ہمارا ہے اس کی حفاظت ہم نے عزیز بھائیو آپ کے ایلیگیشن بہت ہے آپ کے جرم بہت زیادہ ہے چونتیس ملک سر جوڑ کر انیس دن بیٹھے رہے اسلام آباد میں اور موضوع آپ تھے ان کا گلا کیسے دبایا جائے ان کو کیسے چپ کروایا جائے لیکن یاد رکھو میرے رب کے وعدے سچے وَإن اگر تمہیں اچھائی ملے وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ ان تو سب کم ستن یف بہا اب اگر آپ کو پریشانی ملے تو وہ خوش ہوتے ہیں ٹرمپ خوش ہوا نا تو سیے یفرا ہوں اگر تمہیں مصیبت آئے تو وہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک رکھا نہ یادر رکن سی آ میرے رب کا وعدہ ان کے سارے جال سازشوں کے کٹ جائیں گے آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا اور قرآن سچا مانتے ہو اندھیرا ہے دند ہے طوفان راستہ نظر نہیں آتا لیکن میرے رب کا قرآن سچا ہے کہ راستہ یہی ہے آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جاؤ منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالی فضل کرے گا کوئی پریشانی نہیں ہسب اللہ کا ورد کرو اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرو باہر سے آنے والی کسی پریشانی کی کوئی پریشانی نہیں ہے پریشانی یہ کہ ہمارا رب سے تعلق کمزور نہ ہمارے اپنے گناہ ہمیں ختم کر سکتے ہیں دشمن کے تیر ختم نہیں کر سکتے اس لیے تاس دس بروجک جڑے رہو ڈٹے رہو اور تقوا اختیار کرو اپنی کمزوریوں کو دور کرو اپنے گناہوں سے معافی مانگو ان اللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کچھ نہیں ہونے جا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا کام کا موقع دے گا انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کی آنکھوں کو اسلام کے غلبے کے ساتھ ٹھنڈا کرے گا انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے ہمارے میں